ایک واقعہ اصل یہ ہے کہ سائنسی علوم کو ایکزیکٹ سائنسیس کہا جاتا ہے اس لیے کہ سائنسی علوم تمام تر ریاضیات یعنی میتھمیٹکس پر مبنی ہوتے ہیں یورپ میں جب سائنسی علوم پھیلے تو اس کے نتیجے میں اہل یورپ کے درمیان مبنی بر واقعیت سوچ یعنی ایکزیکٹ تھنکنگ پیدا ہوئی یہ طرز فکر اسلام اور قرآن کے عین موافق تھا اس طرز فکر کی بنا پر اہل یورپ اسلام اور قرآن کی دعوت کے لیے بہترین مدعو بن گئے اس وقت اگر اہل یورپ کو اسلام اور قرآن کی دعوت پہنچائی جاتی تو یقینی طور پر وہ اسلام اور قرآن کے لیے نہایت مثبت جواب یعنی پازیٹیو ریسپانس دیتے مثالیں بتاتی ہیں کہ یورپ کے بہت سے افراد نے اس قسم کا ریسپانس دیا مگر عین اسی زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان نفرت نفرت مغرب کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے اس کے نتیجے میں وہ اس دعوتی امکان کو اویل کرنے کے لیے ناکام ثابت ہو گئے اگر ایسا ہوا ہوتا تو مغربی سائنس بلا شبہ اسلام کے لیے ایک تائیدی سائنس سپورٹنگ سائنس بن جاتا اس قسم کا ایک اور واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے یہ واقعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے بیان کیا ہے انہوں نے یہ واقعہ مضامین رشید میں نقل کیا ہے اٹھارہ عیسوی یا انیس عیسوی کا واقعہ ہے یونین میں ام السنہ عربی پر خواجہ کمال الدین اٹھارہ سو ستر سے انیس سو بتیس تک کی اردو میں تقریر تھی انہوں نے بڑی قابلیت اور اعتماد کے ساتھ تقریر شروع کی مولانا سہیل کی آنکھوں میں تکلیف تھی سردیوں کا زمانہ تھا مولانا کو احباب اسپتال لائے تھے یونین میں مجموعہ دیکھا تو کہا مولانا مولانا تکلیف نہ ہو تو ذرا تقریر سنتے چلیں مولانا نے کہا اچھی بات ہے لیکن آنکھوں میں تکلیف زیادہ ہے جلد اٹھائیں گے اٹھ آئیں گے سب لوگ یونین میں آئے مولانا सर से पांव तक बड़े वजनी लुबादे में मल्फूस थे सर पर ऊनी कंटोप था आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उस पर हरे रंग का छज्जा यानी शेड लगा हुआ था ख्वाजा साहब ने कमोबेश दो घंटे तकरीर की हाजरीन محب حیرت تھے تقریر ختم ہوئی تو وائس پریزڈنٹ نے اعلان کیا کہ مولانا مقرر کا فاضل مقرر کا طلبہ کالج کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے مولانا کے خلاف سازش کامیاب ہوئی دوستوں اور ساتھیوں نے مولانا کو ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ ڈیش پر پہنچا دیا مولانا کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی میز کے پاس کھڑے کیے گئے تھوڑی سی ناک اس سے ذرا بڑی اور ہاتھ کی صرف انگلیاں دکھائی دے رہی تھی مولانا نے بے تکلف تقریر شروع کر دی اس اعتماد سے گویا تمام عمر اسی مبحث پر تیاری کی تھی جو لوگ یونین کے مجموعے سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اچھے مقرر کے بعد کسی اور کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں ٹھہرتا اور صدر کا شکریہ بھی اسی بدنظمی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے مولانا نے بھی ام السنہ عربی پر تقریر شروع کی پون گھنٹے تک تقریر کی نئے نئے پہلوؤں سے موضوع پر روشنی ڈالی نئی نئی مثالیں پیش کی تقریر اس درجہ دل نشیں اور کہیں کہیں اتنا شگفتہ بنا دیا کہ خواجہ صاحب نے بے اختیار ہو کر مولانا کو گلے لگا لیا اور فرمایا تمہارے ایسا جامع کمالات ساتھ کام کرنے والا مل جائے تو اسلام کا جن, جھنڈا یورپ کی سب سے بلند چوٹی پر نصب کر دوں بہوالا مضامین رشید علی گڑھ انیس سو چونسٹھ صفا بیالیس اور تینتالیس مولانا اقبال احمد سہیل اٹھارہ سو چوراسی سے انیس سو پچپن آزم میں پیدا ہوئے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے ایل ایل بی تک تعلیم حاصل کی وہ نہایت ذہین آدمی تھے لیکن اس زمانے کے دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی انگریز سے اور یورپ سے نفرت کرتے تھے ان کو اسلام دشمن سمجھتے تھے اس بنا پر وہ خواجہ کمال الدین کی پیشکش کی اہمیت کو سمجھ نہ سکے تعلیم کے بعد وہ علی گڑھ سے اعظم گڑھ چلے گئے اور وہاں ضلع کی عدالت میں پریکٹس کرنے لگے اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا